میں آپ کا شکریہ دکھتا ہوں سنوازوں کی ملاقات پاکستانی موسیقار نسار بزمی سے کروا رہے ہیں نسار بزمی نے انڈیا میں فلم محبوب کے لیے پہلی بار موسیقی ترتیب دی تھی اس کے بعد وہاں کئی اور فلموں کے لیے دھنے بنائیں آپ 1949 سے 1940 تک اے آئی آر بمبئی کے لیے بھی بحیثیت کمپوزر کام کرتے رہے پاکستان اگر آپ نے فلم ایسا بھی ہوتا ہے ہیڈ کانسٹیبل، سہر اور ظالم کے لیے موسیقی ترتیب دی ہے ایس ایم سلیم موسیقار بازمی سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں بزمی صاحب جانتے ہیں کہ ہر میوزک ڈائریکٹر کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے جسے میں سٹائل کہتے ہیں جیسے خورشید انور صاحب کا ایک اپنا انداز ہے رشید اترے صاحب کا اپنا ایک انداز ہے تو کوئی خاص انداز یا سٹائل آپ کا بھی ہے ابھی میں اپنا سٹائل بنا رہا ہوں اور امید ہے کہ کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ میں بھی اس قابل ہو جاؤں گا ان شاء یہ ہے کہ میں میوزک جو کمپوز کرتا ہوں تو اسٹائل ابھی یہی ہے کہ سچویشن کا میں تقاعدہ پورا کر سکوں हم. ابھی یہی میں میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے میں کلاسیکل اور لائٹ دونوں کو ملا کر کمپوزیشن کرتا ہوں hmm. اور ایک سیدھے سادی اس میں سے نکالنے کی کوشش کرتا ہوں hmm. حال hmm. میں کوئی ایسا گانا ہے جسے آپ نے پکے اور ہلکے پھلکے گانے کے انداز میں ہوتا ہے میں نے گانا دیا ہے کون سا تمنا اور کیا جانے تمنا آپ جہاں تو اس میں تلک کامرت کا تھوڑا سانگ ہے مگر اس کو لائٹ میں پیش کیا ہے وہ اس میں کافی کامیاب رہا ہوں اس گانے کا کچھ حصہ ہم آپ نے سننے والوں کے لیے بجائیں ضرور ضرور صاحب بزمی صاحب آپ نے یہ ملازہ فرمایا میں جی ہاں اب دیکھیے میں نے کوشش کی ہے کہ راگ کی شکل قائم رہے لیکن हم. چونکہ یہ لائٹ میوزک ہے اس میں جب میوزک ڈائریکٹر کمپوز کرتا ہے تو اپنی رو میں بہتا ہوا اور دوسرے سور بھی لگاتا چلا جاتا ہے हم. اسی طرح میں بھی انتروں میں کچھ راگ سے ہٹ کے हم. بات کہیں کی کوشش کی ہے میں نے اچھا بزمی صاحب آپ خود بھی گاتی ہیں जी थोड़ा बहुत गा लेता थोड़ा बहुत अगर मुनासिब ख्याल फरमाए तो बहुत थोड़ा सा गाना हमारे सुनने वालों को सुना सकेंगे आप कही है तो यही स्थायी सुना हाँ जरूर जरूर हो तम क्या जाने آپ ہے منا اور کیا جانے تم تمنا آپ ہے کیا کروں گی لے کے خوب بزمی صاحب اچھا بزمی صاحب آنے والی فلموں کے لیے آپ نے گانوں میں کچھ نئے قسم کے تجربات کیے ہیں جی ہم نے ایک تجربہ ہیڈ کانسٹیبل میں کیا ہے سلیم رضا سے میں ایک گانا گوایا ہے سے کیا مراد ایک جذباتی قسم کا گانا ہے وہ جس کو وسپر کے انداز میں جس کو کہنا چاہیے ہم ہم میں نے گوانے کی کوشش کی ہے پورا گانا وہ اسی اسٹائل میں ہے Hmm. اور بڑی مشکل سے ٹیک ہوا ہے hmm. آپ سنیے hmm. بہتر تیری ان شو نگاہ بس تیس تیفے جزبہ سے بھر مستی تیری رنگ میں میری رگ رگ سلیم صاحب سنا آپ نے جی ہاں بہت خوب دیکھیے اس میں جو سچویشن مجھے سمجھائی گئی تھی हुँ. اس ماحول کو पैदा करने के लिए मैंने हम से वो असराज पैदा करने की कोशिश की और सलीम रदा की ये लाइन से भरपूर झलकती मस्ती इसको सांसों में जो सलीम रदा ने गाया है उससे वो वो ता पैदा होता है या नहीं हाँ कुछ कानों को तो ہلکا سا ایسا محسوس ہوا باقی پردے <تصفح> پر دیکھنے کے بعد <تصفح> معلوم ہوگا کہ آپ کہاں تک اپنے اس تجربے میں کامیاب ہیں, ہیں، ہدایت کار فلم کے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نئے چہرے درکار ہیں تو کیا اس قسم کا خیال آپ کا بھی ہوتا ہے گانے والوں سے متعلق جی ہاں میری تو خاص طور پر یہ کوشش رہی ہے یہاں جی میں نے فلم صحرا میں نئی آواز پیش کی ہے سلیم صاحب دیکھیے یہ ریکارڈ میرے پاس اتفاق میں لے کر آیا ہوں آہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے آپ دیکھیے اب اسے سنیے اور خود رائے قائم کیجیے کہ یہ نہ صرف میں سنوں گا بلکہ ہمارے ہزاروں لاکھوں سننے والے بھی اس آواز کو سنیں گے اور یقینی طور پہ ان کی اپنی کوئی رائے ہوگی بہرحال سنتے ہیں